پہ نہ مطلب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 حکام ان سلطان کن جی ہوگی جی جی امرا جی فر جی اگوں سلطان جہ مختلف شہر حکام تیار کرتے سن جی وہ بن جانے سن بولاد والی جی والی جی شاہر والی مصر شار لگی سلطان بہت خلیفا ہوں <خر oğlum> جی خلافت ریے <خری> قرعش خلافت شرتے قریشی ہونا سن کیا بول مرے آ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 دی اب بول دے مرو اہل سنت من قریش اچھا تو بلا تو ہو گئے امرا ہو گئے یہ سلا تھلے ہوں سن امیر البلد بلد ایک تو ہو گیا نا امیر ال وہ تو اگیا خلیفہ امیر ال بلد شہر دمیر ہو گیا ڈگری سمجھ لگی گل دی یہ پورے شہر عملے ات ہاں اتحق پارک کر دینا رکھ لینا فیصلہ کر دینا توڑ دینا بدھی چھوڑی دا حق ہوئے. چھوڑی, چھوڑی جی ہل دا دا چھوڑنا سی بدھی کسی نے چڑی بلے بلے بلے بلے, بلے. <laughs> کہیں دے نا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 ان کی نسل سے تھے ان کو اس وجہ سے خلفائے بنو اباس کہتے تھے یا دوسرے تھے خلفائے بنو امیا کیا خولافا اماوی کیا امام امام امام امام اے حضرت سیدنا معاویہ ماویہ سرکار جہ سمجھ لگی یہ اما بھی سن بنو امیہ تصغیر ہے چھوٹی لیا جانا سم مت امت اتو بنیا او تو سما لگی جی ہوں یہ بنو میہ جڑے تھا نا, نا دے حضرت معاویہ جڑے نے یہ بھی بنو میہ چونے حضرت عثمان بھی بنو میہ چونے مولا علی جڑے نے یہ پہلوں دنے کیونکہ خلافہ عباسی عباد اصل اومعوی خلیفہ جڑے نے انہ دی خلافت جڑی ہے نا وہ جاری رہی پھر ختم ہو گئی اینا دی خلافت, پھر صدی تقریبا. جید. جید. خلافت اینا دی رہی. دی, تاریخ امام جلال الدین اللہ دی. اس دے اندر پیچھے خلافا پھر اس دے آگے زیور لکھے گئے سمے لگی گئے جتنے تک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 مرکز جہاں بغداد رہا ہے. یعنی دارول خلافا جا مسلمان دارول خلافا بغداد, دار بغداد, سی. بغداد. جتنے سلاتین سن تہت جان سلطان محمود گز نوی یہ سلطان سی خلیفہ نہیں ہے محمود گز نبی رحم اللہ اسی طرح سلاؤدین وغیرہ یہ سب سلاتین تھے اور بھی بتھے سن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 کہ خلافت رہا سی نیابت رسول لہذا رکھا گیا جی, جی, جی, جی, جی, جی دا رسول, رسول اللہ کا خاندان کی تا کہ تاکہ کوئی بندہ بھی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 کہ ملک ہو بھی شام وہ حضرت سیدنا نام معاویہ کی ملوکیت وہاں پر جت رہی ہے दी दी اس کا یہ ذکر آیا تھا दी کہ दी رسول اللہ کی ملک ہو بھی شام نے مطلب ملوکیت شام میں رہے گی تو وہ واسپوتھے تو آپ وہاں پر ملک رہے اور یہ خلیفوں کی طرف سے نائب تھے یعنی سمجھ آئے کہ نہیں दी दी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 وہ بھی تھا ہاں <سؤال> مطلب خون عثمان جی سیدنا جی عثمان غنی کے خون کا مطالبہ تھا نا اصل مقصود جی سمجھ نہیں آ رہی جی لیکن جب اطاعت امام برحق نہ کی انہوں نے جی جی جی تو بغاوت جی کا اطلاع کو جی جی ان کے جاتا ہے جی یہ جی جو واقعہ سارا ملکی یہ تاریخ کی کتابوں میں سب تاریخ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 جب خلافت ملی ہے تو خلافت الا منہج النبوت ان کی نہیں تھی ہاں اچھا. خلافت الا منہج نبوت ہے کہ خلیفہ دی بو باش رہن سینڈ سارا کو نبی پاکاں کو گے یعنی اچھا, اچھا. اون اودی سیرت مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ او ذرا حالات بدلن دے نال او فرمان دے سن بدل جانا جڑے نا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 صحت ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو صحیح صح صح نہیں ہوگا سلطان متغلب ہو یعنی لا اگر میں خلیف ہے نہ سمجھا لینا جی اے اے اے مقام تیڑھی جی پلے نہیں سا... پینا ال تو ساری دہڑی پڑھی رکھوتل ساری دہلی سنا منشور نو او منشور بنا کے سی جی جی کہ جا بھائی اجازت نہ می ترا تاکی مطالعہ چشتی کا پڑھا سا فتح شریف تو او جناب تاریخ موالات وغیرہ مسائل دن الہ حضرت نے جا ان انہاں ان سورا رد کی تے. خلافت کمےٹی کہ رد کی کیا شرط قریشی ہونا جناب بہرحال بغیر مطالعے تو جہاں نا مطالعے برست ہوں جا استاد دی تقریر برسات ان دی جنہ، دی جنہ جی。تقریر کی وسعت مطالعہ کی محتاج ہے سات بول تقریر وسات مطالعہ کی محتاج ہے اب جناب جی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 ستار پہ چل جی تعلیم اے سکول علی یہ تو ہے حکومت کہ نہیں ہے میٹرک کو شرط رکھی گڑے یہ مطلب انگریز دی حکومت دا داخل ہونا واسطے فرد بن گیا ہے. تے نبی پاک دی شریعت آستے غیر تھے او اور سکول دی تعلیم ہی سیاسی کیونکہ حکومت آستے. مرے سکول دی تعلیم کیے تو تو فیادی کی تعلیمی سیاسی؟ ایلحظت ایلحظت مراد دے؟ مراد دے غیر تعلیم ہی سیاسی بنیادی سیاست ہے یعنی حکومت معلوم ہوا حرام تھی ہی مانا ہے جی لے جی ظاہر اصل سمجھنے مانا مان ہے مراد لیکن وہ صرف بچن دی خاطر جدو آ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 خلیفہ کام اختلاف اختلاف اختلاف تو کی کم نبڑنے اختلاف ختم ہمیشہ کر ہے اور جنا چلیے ہاں جی کریئے ہاں جی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 آکل ہو ہاں آکل پیچھے آ ٹھیک ہے چوتھا ہو گیا مذکر ہو پانچواں ہو گیا <coughs> بالغ <ہو>. سمے لگی <coughs> لیکن مسلم ہاں ہو مکلف تو ہے نا ہیں کہ مکلف اسلم مراد ہے مسلم آکل بالغ آ گیا مکلف کے اندر تو ملزم. ان چاخو پہلے چاخو مکلف ہوسلم یعنی آکل بالغ اگے چار حریت ذکورت قدرت آ آج میں سلطان شرط شرت کو اسی طرح مذکر ہونا شرط نہیں مسلمان ہونا ضروری ہے نا اچھا اے دریا دراری فرقا ہوا چل سکتی اولا او نے اہل سنت دا ہے. بول دیں سبحان اللہ سنوے اور جی دلیل اور اللہ. اللہ بیان کی دی کافر جڑا ہے نہیں بن سکتا کہ لا جلی السلمان کی فرمایا کہ طریقہ استدال اس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 ایک خبر دے اللہ تبارک خلیفہ وہ ہوں یہ مطلب اللہ تبارک و تعالی دس رہا ہے کہ جڑا جی, جی. نا کسی, حاک, کسی کو یہ جی حق نہیں پہنچتا جی, جی. کہ وہ مسلمان پر کافروں کو غالب کرے جی. اور جی. ان پر حاکم بنائے جی, جی, جی. اب سمجھ گی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 مطلب ہے یار واسطے او یعنی انصاف مظلوم ظالم سدے فگور اے سدے سگور سرحدوں کی حفاظت حمایت الدوا کیا حمایت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 ملک دی حفاظت اور بیزہ بول کر اسلام بھی مراد لیا جاتا ہے مزارًا مزارًا. یہ رکھنا اور حفظِ حدود اسلام جرکر فوجہ کچھ کیا مطلب ان چڑھائی تیار کر کے بھیجنا باد شام آدمی چلو ایس ملک چڑھائی کروائے چڑھائی کروائے کرو سمجھ لگی کیوں? کہ ہمارے اسلام کا جہاد جو ہے نا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 چکے اچھا جی تراک خلفا سلاسا نکل جان کیشمی نہیں تین پاک ہاشمی نے نہ عمر پاک لگی ہونا ہے عالوی. عالوی بھی او او قرار دن دن معشوم بھی او قرار دن دن. گناہ یہ دین میں حکومتا حکومت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 کہ دلیل دیکھو غور کرو تعلیل کیوں نہ کی پیچھے <سؤال> کہ بھئی عورت جڑیے انہوں اوس... نے تو حکم گھر رہنے دا تو انہوں نے حال دا مبنہ جڑا وہاں ہے ساتر یعنی <سؤال> <سؤال> کیا مطلب کہ انہوں نے مستور رہنے دا حکم تو انہوں نے جے او با حاکم بنے دی گھر مردن دیا گیا ابھی دا ساتر ختم ہو گیا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 ذاکہ رن اجلہ قول کر دینے اس نے تحت پھر تعلیل ذکر کر دینے ما تعملت فی تعلیل الفقہ ہاں آئے صاحب کو آگ دو دلے او جلدی کرو مردہ نبی ان سمجھ آگی کیا نا <تصفيق> بھئی یہ میں ناچیز نہیں گل کردہ پاہمیں کس سے ناری محاضلہ کرنا ہے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 مال نی... تقل... آ... دے... بین جا مطلب <Goshi>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 آپ سمجھ آ کہ نہیں بھاوے <سلام> قوم راضی بھی ہو جائے جی شرط نہیں تو متکلے بھی قرار پائے گا مطلب متکلے بھی بنے دی متکلے بھی بنے دے دی مثال نہ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 کیا کیونکہ آ جڑے تڈ سلا تین زیادہ آئے <perses> ہندوستان جی قطبین احب سمجھ لگی سلطان التمش وغیرہ وغیرہ غوری یہ سارے غلام سن <سامن> سمجھ لگی گل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 اسی وجہ سے سب پر چلتا ہے اس کا جی تصرف عام جی یہ معذون ہوتا ہے سلطان خلیفے کی طرف سے جی لہذا اس کا بل جو ہے وہ تصرف باقیوں پر ہو رہا ہے اور وہ صحیح ہے دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي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 بدلے تین میں اعلی بدنام میں کوئی نہیں کیا ہے یا کیسا جی فتوی عمرہ استاد انہوں یا اللہ کوئی بھی بدنام ہو ہاں صدکے ونجا تیری دین تو اصل اہلیت کو نہیں ہوتا فتوی دین دی الی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 والے ان شرط قل رہی ہے لہٰذا غلام قاضی نہیں بن سکتا اس کا پتا کیڑے کیڑے روزانہ مسلے نو نم نئے تو نو تول کر سارے پڑھا شامی کون پڑھا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 والے جا آ مالا سمجھ نہیں آ رہی تو پھر بئی hmm. نہبئی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 سلیط سلیت تویں اگرہ دن پڑھ رہا تھا تین تقریبا وجہ اشتقاق لکھئے سانے دیا سلیت جمعنے کی بارے دنی کھڑی کھڑا آپ تین وجہ اشتقاق لکھئے سانے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 ہو گیا اشارہ دلالت نال. نا؟ جی جی جی جی تو مطلب کہ جس طرح کے معزون بنے گا امر نالے میں دلالت نالی بن سکتا. دلالت نال مست مست مست آج ہی میں پیچھے آ چکی اتنے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 متعلق نہیں ہے امرا عام حال ہے معاف کرنا سب ہاں بھائی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 بچے نو ہے جلدی کر پردہ کرا تر کر کیا سم مرو جی. اہلیت کو نہیں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 وقت سلاد سلاد کے وقت میں ہے لا وقت ناپا وقت سلاد وقت کامت ہے جی. وقت سلاد کیونکہ کامت سلاد نہ وقت ہے نا مراد جی. مطلب حتہ تفریح ہے امارے جی. کہ اگر امارہ سبیہ و سب جی. کہ اس نے ذمی سب... جی. یا بچے کو امارہ امیر بنایا امارہ پڑھو کیا پڑھا ہے جی.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 کہ وقت اقامت ضروری ہے بول آؤ صورت نہیں اچھا جی اگلا مسئلہ وقت والے فخر خطیب کیا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 یعنی حاکم نے اس کو خطیب مقرر کیا اور آگے خطیب بنانے کی, کی ایزن سری نہیں ہے سمجھ لیا گی یعنی جی. جی. اس نے یہ جی کہا نہیں آگے بنا جی جی جی. اب اگلے کا ایزن وہ مسکوتانہ کے درجے میں ہو کیا مسکوت مسکوت اب یہ آگے نیا بنا سکتا کہ نہیں بنا سکتا یعنی مسکوتان ہاں یعنی چپ یعنی جیسے بارے کچھ در پہنا جائے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 فوات کے خطرے میں کیا؟ فوت, فوت خطرے ہونے کے خطرے, خطرے میں ہے کیوں م. اس کا وقت ہے مادھو جی جی جی تو اگر اس کو کوئی کمیاں جی جی جی. کوئی اگر اس طرح مثلاً وہ کسی از ضرورت کی وجہ سے جو بلا ضرورت خطیب نہیں کراتا جی جی. تو یہ انتظار کرتے رہے کیا یہ جی حاکم دور سے پوچھنے تک بیڑا کرک ہو جائے جمعہ جاتا رہے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 تقدیم مقدم کرے दी दी. تو ترجیح بن... ترجیح سب... ترجیح دی علامت بن جائے بعد تاخیر ترجیح علامت ہوں جی جی ہوں شیر پڑ النا خان چوندہ چوندہ شیر آدھے آخر اے نو تاخیر وجہ ترجیح ہے ایک ترجم... آئی... وجہ ترجیح صاحب ہدایت ہے جی صاحب ہدایت ہیں کردینے کہ جیڑا قول انہاں دے نزدیک مرجع نے اخر وچ لے وجہ ترجیح بنے گی جی ہن سننا صاحب ہدایت دے قولے والا پھر تاخیر وجہ ترجیح بنے گا نا وجہ ترجیح بنے گا. گا اچھا جی فی وقت وقت, فی وقت ضرورت دی ہے؟ ان ضرورت, ضرورت مسل ہی جی.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 وہ صرف کیا خطبہ اجازت والا جائز کو نہیں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 پڑا میں اس طرح یار خطبہ پڑھا سارا متلا کر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 یہ اگلا مسئلہ جسل بیماری وغیرہ ہی پڑے گا نماز پڑھائے گاہ جسل فکت نماز کا خلیفا بنا وے اگلے نو کیا حدس کی وجہ حدس لائق ہو گئی اس نماز واسطے کسی ہو جی میں بنایا دید دید دید. ہون دیکھا گے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 جیڑا بھی اس دی اقتدادی صلاحیت رکھتا ہے او دا استخلاف درست ہے جیڑا مقتدی بن سکتا ہے او دا استخلاف درست ہے جیہوے شروع ہون تو پہلوں تو خطبے تو بعد کیا کیا تو ہون خلیفہ دیواست ہون ایدہ خلیفہ نائبو بنے گا کہ جیڑا خطبے وچہ حاضر ہو چکیا ہوئے یا بعض حصہ خطبے دا شون چکیا ہوئے اور اہلی مسلا بریک جائے بالکل ایکتدا اہلیت بڑا بری مسئلہ یا پورا خطبہ یا پھر اہلیت بھی ہوئے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 <تصح> <تصح> بھئی اگر نماز شروع حال نہیں کیتی خطبے تو نماز خلیفہ مقرر شرط ہے آستے کہ جڑا خلیفا مقرر کرنا ہے نا اسی ایک تے امام بڑھن دی اہلیت ہوجا خطبہ کھول جا بال سن چکا ہو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 ہاں ہوں سمجھ لیا جی کہ نہیں نئے نئے تے جے شروع کر چکیا نماز چکے تے نئے نئے صرف امام بن دی سلاحیت پیچھے خلیفے ہوئے ختم شبت کو نئے نئے نئے نماز دے دوران نہیں ہاں نماز دوران اچھا مرغت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 لفظ بولتے نظام گے اس کر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 جو چل رہی ہے, ہے بالکوا سمجھ نہیں ہوئی کافر ہی مسلط ہوتی سورت جی جی جی آخر جمعہ ہے جی جی کے صرف ہو دارال <سلام> ہے <سلام> <سلام> <سلام> <orn> <tako>